لہجہ غزل خواجہ عزیز الحسن مجوب آواز و پیشکش راہیل فاروق ان کو کیا شوق فراہم کر دیا پہلے جا پھر جانے ہو چکے تھے وہ آیا پھر ان کو پنہا کر دیا ہائے کیا اندھیر ت نے چشمے حیران کر دیا زاہدوں کو بھی کے بز میں رندہ کر دیا سینکڑوں کو دختر مسلمہ کر دیا درد دل نے اور سب دردوں کا درما کر دیا عشق کی مشکل نے ہر مشکل کو آساں کر دیا جب فلک نے مجھ کو محروم گلستہ کر دیا اشخائے خون نے مجھ کو گل بدامہ کر دیا یہ تری زلفیں یہ آنکھیں یہ تیرا مکھڑا یہ رنگ پور کو اللہ کی قدرت نے انسا کر دیا ظلف رخ کو ڈھانکیے یہ بھی کوئی انداز ہے اس کو حیران کر دیا اس کو پریشان کر دیا پھونک دی اک روح تو مجھ میں میری ہراہ نے درد دل نے میری رگ رگ کو رگے جاں کر دیا तू नजर आने लगा कि इस कदर गहरी निगाह मैंने जिस जर्रे को देखा चाहे कना कर दिया चुपके चुपके अंदर अंदर तू ने आए शौके नेहा दिल को मेरे राजदारे हुए पिन्ह कर दिया جن کی استادی پہ خود حکمت بجا کرتی تھی ناز ایک امی نے دبستہ کر دیا مجھ کو سوجھا بھی تو کیا مجزوب وحشت کا علاج میں نے دل وابستہ زلفے پریشان کر دیا